نحمد السّلّہ ونسل وسلم علیہ رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلق الجن والنس اللّہ ابدون مقالت علیٰ مقام آخر افر هو صلی اللہ مولان العظیم معزز برادران اسلام اللہ تبارک و تعلیٰ نے انسان کو بنیادی طور پر اپنی بندگی اپنی غلامی کے لیے بنایا ہے انسان کی حقیقت وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کا غلام ہے اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کے غلامی سے اللہ کی بندگی سے ہرگز آزاد نہیں ہو سکتا زندگی کے کسی بھی معاملے کے اندر انسان کی اصل حقیقت عبدیت ہے اس کا انسان ہونا تو ایک اتفاقی امر ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر یوں بھی سوچا جائے کہ اگر انسان یہ سوچے کہ اگر میں انسان نہ ہوتا تو کیا ہوتا مثال وہ حیوان ہوتا جمادات و نباتات میں سے ہوتا تب بھی وہ اللہ کا عبد ہوتا یعنی اس کی اصل حقیقت عبدیت ہوتی اب مثال کے طور پر اگر انسان نہ ہوتا ایک پودا ہوتا تو اس کی عبدیت اس کے پودا ہونے میں تھی اگر وہ فرشتہ ہوتا تو اس کی آپدیت وہ فرشتہ ہونے میں تھی ایک چیز اللہ کے مخلوق ہے پانی کی شکل میں تو اس کی اابدیت جو ہے وہ پانی ہونے میں ہے الغرض انسان کی اصل جو حقیقت ہے وہ آبدیت ہے اور انسان ہونا یہ اس کی عبدیت کا ایک اظہار ہے اس کا انسان ہونا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو اپنا عبد بنایا ہے اور فرشتوں کو بنایا ہے جنات کو بنایا ہے جنات کے آپدیت ان کا جن ہونا ہے فرشتوں کی عبدیت ان کا فرشتہ ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی عبدیت کو اس کی انسانیت میں رکھا تو یہ اصل بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کا مقام کوئی بھی ہو اس کا ظاہری حال کوئی بھی ہو اس کا مقام ایک ہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا عبد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا غلام ہے وہ اللہ کے عبدیت سے اور اللہ کے غلامی سے ہرگز آزاد نہیں ہے اب اسی طریقے سے انسان ہونے کے بعد انسانیت کے اظہار کا وہی طریقہ سب سے زیادہ معتبر اور مقبول ہوگا جس میں عبدیت جھرکتی ہو اور جس میں ہر حال میں عبدیت انسان سے ٹپکتی نظر آئے اور اسلام سے بڑھ کر انسانیت کے لیے عبدیت کے اظہار کا اور کوئی طریقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے چاناچہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں امیب تغیغیرام دین الفلقب الامن ایک اور جگہ فرمایا ان عند اند اللہ الاسلام اللہ کے ہاں انسانوں کے لیے عبدیت کے اظہار کے لیے اسلام سے بڑھ کر اب کوئی طریقہ مقبول نہیں ہے محبوب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان سے مطالبہ اس کا کامل عبد ہونا ہے اور اس کے عبدیت کے لیے اللہ کے ہاں سب سے مقبول طریقہ وہ اسلام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اور تمام تر اسلامی تعلیمات کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ انسان کامل معنوں میں صرف اللہ ہی کا عبد اسی کا غلام بن کر رہ جائے یہی وجہ ہے کہ اس کے کلمے کا آغاز لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد ہے اس کی ایمان کی اس کے اعتقادیات کے اس کے پورے دین اور شریعت کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ انسان آزاد نہیں نمبر دو یہ کسی اور کا غلام نہیں اس پر کسی اور کا اختیار نہیں یہ صرف اللہ کے ابدیت میں اللہ کی غلامی میں ہے اللہ کے اختیار میں ہے اس پر صرف اللہ کا حکم چلے گا اللہ کا امر چلے گا اس پر صرف اللہ تبارک و تعالی کا اڈر چلے گا اس پر اور کسی کا کوئی حکم اور اڈر نہیں چل سکتا اب انسان جب اس کے اندر ادیت کا یہ پہلو جس قدر کامل ہوتا چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو اس کے مرتبے کو بڑھاتے رہتے ہیں اور جب ابدیت اور غلامی کا یہ پہلو کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے یوں ہی انسان تباہی بربادی اور ہلاکت کی طرف تیزی کے ساتھ سفر شروع کر لیتا ہے جب اس کی عبدیت کے اندر کمی آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر ماقبل قوموں کے بہت سارے مثال بیان فرمائی اور میں ایک یہ بھی بیان فرمائی کیا فتح مینون بازتا بھی تخفرون بباز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یہود کو کہا کہ اگر تم عبدیت کے بعض احکام پر عمل کرو گے اور بعض پر نہیں کرو گے تو اس کا صلاح کیا ہوگا ہمارا جزا میف آلو ضال کمن کم اللہ خزن فلحیات دنیا تو مکافات عمل کی اس اصول کے بنیاد پر میں دنیا کے اندر بھی تمہیں زریل کر دوں گا اور آخرت کے اندر دردناک عذاب سے تمہیں دوچار ہونا پڑے گا یہ بات یاد رکھیے انسان کی غفلت اور سستی کی بنیاد پر یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن انسان مستقل طور پر اللہ کے نازل کردہ شریعت کو عمل کے کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کردے یعنی تقسیم شریعت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ امر ہے ماقبل قوموں کی بنیادی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اور پھر شدت ناراضگی کی وجہ سے کہا کہ اس کا عذاب اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بہت کم گناہوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی ہے اب یہ ان میں سے ایک ہی ہے شریعت کو تقسیم کرنا یعنی شریعت کا ایک حصہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یہود کے بارے میں فرمایا وہ تقفرون بباز کہ تم کتاب کے بعض احکامات پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے انکار کرتے ہو مفرین نے لکھا ہے کہ یہ انکار نہیں کرتے تھے یہ بعض احکامات کو عمل کے اعتبار سے اپنی زندگیوں سے ایسے بے دخل کر چکے تھے گویا کہ یہ شریعت کا حصہ سرے سے ہی نہیں ہے میرے دوستو غور کے اور فکر کا مقام ہے کہ آج دیکھ لو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے ایک بہت بڑے حصے نے شریعت کے ایک بنیادی حصے کو اپنی زندگی سے عمل کی بنیاد پر ایسا خارج کر دیا گیا وہ شریعت کا سرے سے حصہ ہی نہیں ہے اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نفاذ احکامات کا نفاذ حدود کا اجرا اللہ تبار کو تعالیٰ کے قانون کا اجرا یہ ایسا بنیادی ایسے بنیادی احکامات و فرائض ہے اللہ تبار کو تعالی کی کتاب پر فیصلے کرنا اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا اور زکوٰۃ اور نماز کے قیام کو نافذ کرنا یہ ایسے عوام رہے کہ مسلمانوں کی زندگی سے اس کی سوچ فکر اس کا عمل اس کے لیے اقدام یہ تصورات ایسے غائب ہو چکے ہیں گویا کہ یہ شریعت کا سرح سے حصہ ہی نہیں ہے آج بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی کو اسلامی نظام اور خلافت کی قیام کے اہمیت پر بات کرتے کرتے اس کے سامنے دلائل پیش کرتے ہیں تو جب آخر میں اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا تو پھر کہتا ہے کہ چلو میں دعا کروں گا دعا کرتے ہیں کہ اللہ شریعت کو قائم کر دے اللہ اسلامی نظام کو قائم کر دے اللہ خلافت کو بحال کر دے عجیب بات یہ ہے کہ نماز کا فریضہ جس طرح دعا سے ثاقت نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہتے ہیں چلو میں دعا مانگ لیتا ہوں اور مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے حج کا فریضہ دعا سے ثاقت نہیں ہو سکتا زکوٰۃ کا فریضہ دعا سے ثاقت نہیں ہو سکتا تو غلبہ دین کا یہ جو فریضہ مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے اللہ کی طرف سے فریضہ ہے یہ کیسے دعا سے ثابت ہو جائے گا اس کے لیے کوئی کوشش نہیں اس کے لیے کوئی حرکت نہیں تو اللہ تبارک کو تعالی نے یہ جو تقسیم شریعت ہے کہ انسان شریعت کو دو حصوں میں تقسیم کر دے جیسے کہ آج مسلمانوں نے تقسیم کر دیا ہے تو اللہ کے تبار و تعالی کی طرف سے وبال دیکھو کہ ان کا آج کوئی دنیا کے اندر سیاسی حیثیت نہیں ہے سیاسی مقام نہیں ہے ان کے قدر و قیمت نہیں ہے آج مسلمانوں کی معاشرت کہیں نظر نہیں آتی مسلمانوں کا اپنا تہذیب اپنی تہذیب کہیں نظر نہیں آتی آج عالم اسلام پر اسلامی ممالک اور اسلامی جہاں پر نام نہاد اسلامی حکومتیں ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی حکومتیں کہتے ہیں وہاں بھی پوری طرح کفار کی تہذیب تمدن ان کی معاشرت اور ان کی طرز زندگی مسلمانوں کے دل و دماغ اور ان کے معاشرے پر پوری طرح حاوی ہو چکی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اگر تم ایسے ہی کرو گے تو میں تمہیں دنیا کی زندگی میں کر دوں گا تو آج ہم ہر طرف اپنی ذلت کا مظاہر اپنی آنکھوں کے ساتھ کر رہے ہیں بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مطالبہ ہے کہ انسان سے وہ اس کی ابدیت کا ہے اور ابدیت بھی کامل معنوں میں اللہ کا اب انسان اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان کامل معنوں میں اللہ کا اب بن جائے اور شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کی عبدیت میں خلل واقع کر دے نقصان وہ کر دے کہ یہ کچھ چیزوں میں اللہ کی مان لے کچھ چیزوں میں خواہشات کے کچھ میں نفس کے کچھ میں شیطان کہتا ہے ہماری مان لے اب دیکھیں کہ پرانے زمانے کے اندر ایک نیک آدمی تھا اس نے غلام خریدا غلام بھی بڑا نیکوکار تھا بڑا متقی پر اسگار مالک کو بڑا پیار آیا تو غلام سے پوچھتا ہے کہ اچھا کیا پہنو گے کیا پہنو گے غلام جواب دیتا ہے کہ آقا غلام اس کو نہیں کہتے جو اپنی مرضی سے پہنے بس جو آقا پہنا دے وہ پہن لیتا ہے پھر وہ اس کا مالک سوال کرتا ہے اچھا کیا کیا کھاؤ گے غلام کہتا ہے کہ آقا غلام اس کو نہیں کہتے جو اپنی مرضی سے کھائے جو, جو اس, کا آقا اس کو کھلا دے اس کا اپنا کوئی مطالبہ نہیں ہوتا نہ اپنے مطالبے سے سوتا ہے نہ جاگتا ہے جب سلا دے و جب جگہ دے بے ترتیبی سے جب بھی سلا دے جب بھی جگا دے جو پہنا دے جو کھلا دے جو پلا دے اب یہ سارے جوابات میں جب وہ یہی کہتا رہا تو وہ اس کا مالک جو تھا وہ بڑا نیک تھا اس نے بھی یہی جواب آگے سے دے دیا کہ جزاک اللہ کی چشم بازی کر دی اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے آج عبدیت پر اور غلامی کی حقیقت پر میری آنکھیں کھول کر رکھ دی ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کا غلام کہتے ہیں اللہ کا بندہ کہتے ہیں لیکن ہمارے بندگی اور غلامی زندگی میں دو تین چار چیزوں کے اندر صرف اللہ کے غلام ہے یا مسجد میں توڑی بہت اللہ کے غلامی یا نماز اور دعائیں یا حج اور زکوٰۃ کے موقع پر اللہ کے غلامی اور پھر زندگی کے باقی تمام تر معاملات کے اندر یا خواہشات کے غلام یا کفار کے غلام یا شیطان کے اہلکار یا اس کی تہذیب کے اہلکار بن چکے ہیں ہمارا پورا نظام اقتصاد سود پہ کڑا ہے پاکستان کا ہماری پوری معاشرت تہذیب و تمدن ہماری یورپ اور انگریز کے طریقے کے مطابق ہے پوری طرح ان کی تہذیب ہماری زندگی گوش پوس ہڈی اور روح کے اندر تک کر چکی ہے اور مسلمان کہتا ہے کہ میں اللہ کا عبد ہوں میں اللہ کا غلام ہوں یہ کیسے اللہ کا عبد ہو سکتا ہے اب تو اس کو کہتے ہیں کہ جس پر اس کی اپنی ذات کی اپنی مرضی بھی نہ چلے اور مالک سے ہٹ کر کسی اور کی مرضی بھی نہ چلے آج مسلمان ابدیت اور غلامی کی تعریف میں دیکھے تو اس کی زندگی آدھے سے زیادہ خواہشات تابع ہو چکی ہے اور آدھے سے آدھی زندگی اس کی اور مغربی قوانین کے مطابق ہو چکی ہے اللہ کے باغیوں کے طور طریقوں کے مطابق ہو چکی ہے تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے اور دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں عبداللہ ہوں میں اللہ کا عبد ہوں میں اللہ کا غلام ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں میں اسی کی بندگی کرتا ہوں اس دعوے کی حقیقت اس کی زندگی کے اندر اس کے عمل کے ساتھ بالکل نظر نہیں آتی میرے دوستو اسلام اس بات کو ظاہر کرتا ہے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ انسان کی اصل حقیقت اس کی ابدیت ہے اور انسانیت یہ اس کی ابدیت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے اور کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو انسان بنایا ہے اس کی اصل حقیقت انسان کی یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کا بندہ ہے وہ اللہ ہی کا غلام ہے لا الہ الا اللہ اس کا الہ صرف اللہ ہے اس کا حاکم صرف اللہ ہے اس کے مقابلے کے اندر مغرب کا جو تصور انسانیت ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے اہل مغرب جو ہے سیکولر طبقہ اور مغربی جو نظام ہے اس کے اندر وہ لوگ انسان کے عبدیت کے سرے سے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں انسان یہ کسی کا غلام نہیں ہے کسی کے تابے نہیں یہ مطلقاً آزاد ہے آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہے کر سکے جو اس کے دل میں خواہش پیدا ہو وہ اپنی خواہش کی تکمیل کر سکے اپنے خواہش کو پورا کر سکے بالفاظ دیگر انسان اپنے نفس کے علاوہ اور کسی کے تابے نہیں وہ اپنے نفس کا غلام ہے اپنے خواہش کا غلام ہے اسلام کہتا ہے کہ انسان اس لیے بنا کہ وہ اللہ کی غلامی کرے اللہ کی ہر چاہت کو اللہ کے ہر امر کو پورا کرے مغرب کے نزدیک انسان کا مقصد حیات یہ ہے کہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے ہر ارادے کو نفس کے ہر امر کو نفس کے ہر خواہش کو پورا کرے اب اس تضاد کو آپ سامنے رکھیں اسلام کے اندر انسانیت کا عردیت کا مشترک فی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے عدیان بدلتے رہے مذاہب بدلتے رہے لا الہ الا اللہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا کہ انسان کی حقیقت عبدیت ہے انسان کی حقیقت غلامی ہے صرف اللہ کی غلامی ہے اور یہاں جب سیکولر قوت میدان میں آئی ان کے نظریات میدان میں آئے اس کا خلاصہ یہی تھا کہ انسان اللہ سے آزاد ہے مذہب سے آزاد ہے قرآن سے آزاد ہے سنت سے آزاد ہے انبیاء کی تعلیمات سے آزاد ہے ہر قسم کی اخلاقیات سے مکمل آزاد ہو کر وہ غلام ہے تو اپنے نفس کو غلام ہے ان کا مشترکی کلمہ لا الا انسان کہ انسان اپنے خواہشات کا صرف غلام ہے اپنی مرضی کا غلام ہے تو مغرب کا نے آزادی کا تصور اسی سے اخذ کیا یہ جو مغرب رٹ لگاتا ہے نا آزادی مساوات آزادی مساوات یہ جو مغربی یا سکولر یا سرمایہ دارانہ نظام کے اصول و ضوابط کی بنیاد اور جڑ یعنی اس ان کا ان کا کلمہ ہے ان کا کلیمہ ان کا ایمان اس بنیاد کے اوپر ہے کہ انسان اپنے نفس کا غلام ہے یعنی وہ آزاد ہے جو چاہے وہ جو چاہنا چاہے وہ چاہ سکے اور اس کی تکمیل کر سکے اسی کا اسی کا نام آزادی ہے ہر چیز سے آزاد ہو کر وہ اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے اب سیکولر کا پورا سیکولرزم کا نظام اسی بنیاد پہ کڑا ہے کہ انسان اللہ کی غلامی سے آزاد ہو کر نفس کی غلامی کا پابند ہو جاتا ہے اب یہی آزادی کا مطلب کیا ہے کہ ان کا ہاں آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ہر خواہش کو وہ حاصل کر سکے اپنے خواہش کا اظہار وہ کر سکے اب اہلی مغرب کے نزدیک خیر فنب سے ہی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی شر فینب سے ہی کوئی چیز ہے اسلام تو خیر کو متعین کرتا ہے شر کو متعین کرتا ہے اور مغرب کہتا ہے کہ انسان خیر کو متعین کرنے میں اپنے حق کے اندر یا شر کو متعین کرنے میں اپنے حق میں مکمل آزاد ہے وہ جس چیز کو چاہے وہ خیر سمجھے اپنے حق میں تو اس کے لیے خیر ہے اور جس چیز کو چاہے وہ آزاد ہے اپنے لیے شر سمجھے وہ اس کے حق میں وہ شر ہے بہرحال وہ خیر اور شر کے تعین میں آزاد ہے یہ آزادی اس کا حق ہے یہ آزادی کیا ہے حق ہے مغرب سارا اس بات پہ دیتا ہے کہ انسان آزاد ہے یہ آزادی انسان کا حق ہے یہ آزادی کیا ہے یہ انسان کا حق ہے اب آزادی کی تعریف یہ کہ وہ جو چاہے اس کے نزدیک خیر بنفس سے ہی کوئی چیز نہیں نشر نہ بنا وہ جس چیز کو خیر تسلیم کر لے وہ اس کے لیے خیر ہے جو چیز شر تسلیم کر لے وہ اس کے لیے شر ہے اب اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ ایک آدمی ہے جس کا نام عبداللہ ہے وہ اپنے خیر اس بات کے اندر سمجھتا ہے کہ وہ پانچ وقت کی مسجد کے اندر اذان دے پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے روزوں روزوں روزو کے اہتمام کرے اور رات کے اندر جو ہے وہ تحجد کا اہتمام کرے تو مغرب کے نزدیک یہ عبداللہ یہ چیزیں اس کے لیے خیر ہے تو بس یہ چیزیں اس کے لیے خیر ہے اس کے مقابلے کے اندر ایک آدمی ہے جو رات بھر ناچ گانا گانے کے اندر رات کو گزارنے میں اپنے لیے خیر سمجھتا ہے اور 24 گھنٹے فلمیں دیکھنا اپنے لیے خیر سمجھتا ہے یا اللہ کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنا اپنے لیے خیر سمجھتا ہے تو مغربی نظریے کے مطابق یہ اس کے لیے خیر ہے اور جو ریاست اور حکومت ہوگی وہ ان دونوں کو مساوی حقوق ادا کرے گی یعنی عبداللہ اگر اس کے لیے خیر سمجھتا ہے تو وہ اس کے لیے خیر ہے اس کو آزادی ہے کہ وہ پانچ وقت کی اذان دے نماز پڑھے اور اسی طریقے سے تراویح اور تحجد اور یہ دوسرا آدمی جو ہے یہ اپنے لیے خیر جو ہے وہ کرکٹ کے اندر اور فحاشی اور عریانی کے اندر دیکھتا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ اس کو آزادی دی جائے اس کو ماحول فراہم کیا جائے اور اس پر اس پر کوئی قدآن اور پابندی نہ لگائی جائے اگر اس پہلو کو سامنے رکھے تو اسلام کا نظام ہے نہیں تو مکمل ختم ہو جاتا ہے کہ جب انسان شراب پینے میں آزاد ہو زنا کرنے میں آزاد ہو شراب پینا اس کا حق ہو مغرب کے نزدیک اگر انسان شراب پینا چاہے تو یہ اس کا حق ہے اہل مغرب کے نزدیک انسان جنا کرنا چاہے تو یہ اس کا حق ہے یہ اس کا حق ہے اس پر پتبندی لگایا جائے اس پر پابندی نہیں ہوگی یہ اس کا حق ہے اب اگر اس کے حق کو تسلیم کر لیا کہ زنا اس کا حق شراب اس کا حق فحاشی اور یعنی اس کا حق تو اسلام کا امر و نہیں یہاں آ کر امر بالمعروف کو نہیں عن منکر کا جو تصور ہے وہ یہاں مکمل ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اس کا حق اور خیر کے اندر جو ایک معاری کا پیدا ہو جاتا ہے یاد رکھے کہ اسلام انسان کو خیر کی طرف مائل کرتا ہے خیر کی طرف اس کو بلاتا ہے خیر پہ چلنے پر اس کو مجبور کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے خواہشات اور اپنی ترجیحات وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات ہیں جو خیر اس کے تابے کرو اور کہتے نہیں انسان کا جو حق ہے آزادی یعنی اس کی ہر خواہش یہ مقدم ہے خیر کے اوپر اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے خیر مقدم ہے انسان کے حق پر خیر کیا ہے یہ مقدم ہے انسان کے حق پر مثال کے طور پر انسان یہ کہتا ہے کہ میرے دل یہ چاہتے کہ میں نماز نہ پڑھوں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ یہ نماز پڑھے اب یہ اللہ کا حکم اس کے اس حق پر مقدم ہے جس کے اندر عبدیت کا نقص لازم آتا ہے اب انسان کا دل ہے کہ میں روزہ نہ رکھوں اللہ کا حکم ہے کہ یہ روزہ رکھے اب مغرب کا تقاضا اہل مغرب کے نزدیک انسان کا حق مقدم ہے کہ یہ روزہ نہ رکھے کیونکہ اس کے دل جو چاہ رہا ہے کہ روزہ نہ رکھوں لہذا اس کا دل کے جو چاہت ہے یہ اس کا حق ہے اور یہ حق اس کو عطا کیا جائے یہ حق اس کو ملنا چاہیے یہ روزہ نہ رکھے یہ اس کا حق ہے اب دیکھیے کہ مغرب اور اسلام کا جو تصور ہے انسانیت کے بارے میں وہ کتنا متضاد سمت کی طرف چلا جاتا ہے آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری وہ تنظیمیں جو جمہوریت کے راستے سے چاہتی ہے کہ ہم اسلام کو لے آئے یا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جمہوریت کے ذریعے سے اسلام لے آئے اور بڑی نیکنیتی اور خلوص کے ساتھ وہ محنتیں کر رہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو جمہوریت اور سرمایہ دارانہ نظام اور سیکولر نظریات سے وہ واقف نہیں ہے اس کی حقیقت سے وہ واقف نہیں ہے کہ وہ جتنی جمہوری کوشش کو جاری کرتے چلے جائیں گے اللہ کی قسم اس سے کفر مضبوط ہوگا سیکولر نظام مضبوط ہویں گے اللہ کی بغاوت مضبوط ہوگی سرکشی کا ماحول اس کو تقویت فراہم ہوگی کبھی بھی انسان کو اللہ کے احکامات کے تابع جمہوری راستے سے کبھی نہیں کیا جا سکتا جمہوریت جو جس کی بنیاد آزادی ہے کہ جمہوریت کے اندر ہر عام اپنے رائے دینے کا حق ہے اور جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ وہ انسانوں کے تمام حقوق کی مساوی تحفظ کرے گا اور تمام حقوق کی مساوات کے ساتھ ان کے جو ہے وہ حقوق کو پورا کرنے کے لیے ماحول کو فضا کو سازگار بنائے گا کہ ہر انسان اپنے حق پر عمل کر سکے اپنے حق کو حاصل کر سکے عبداللہ گر مسجد جانا چاہے تو اس کے لیے آزادی ہو اس کے مقابلے میں حارث وہ جو ہے وہ کسی اور سنیما میں جانا چاہے تو اس کے لیے آزادی ہو ایک زناح کی منڈی میں جانا چاہے تو اس کے لیے یہ اس کا حق ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ حق اور خیر کا جو معرکہ مغرب اور اسلام کے درمیان ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ خیر کو فوقیت حاصل ہے انسان کے اس حق پر جو اپنے وہ خواہش سے اس کا اظہار کرتا ہے اور مغرب کہتا ہے کہ اس کے حق کو یہ برتری حاصل ہے آج آپ اس نقطے کو سامنے رکھ کر یہ دیکھیے کہ مذہب جتنی بھی جمہوری پارٹیاں ہیں چاہے وہ مذہبی ہو چاہے غیر مذہبی ہو سب کے سب انسانی حقوق کی بالادستی کی بات کرتی ہے کہ اگر ہم برسری اقتدار آ ہم تمہیں تمہارے حقوق دلوائیں گے ہم تمہیں تمہارے کیا تمہارے حقوق دلوائیں گے اور ہم تمہاری خواہشات کو پورا کریں گے تمہارے حقوق کو پورا کریں گے اب اسلام یہ اس لطیف نقطے کو سمجھے کہ یہاں اسلام کے حدود اور حقوق اس سے پامال ہوتے ہیں اس دعوے کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو تم چاہو گے یہ تمہاری چاہت یہ تمہارا حق ہے اس چاہنے میں تم آزاد ہو جو مغرب کا تصور اس لیے کہ تمہارا لا الہ الا انسان ہے تمہاری خواہش کے اندر جو بات آئے اس کو چاہنا اس کو پورا کرنا یہ تمہارا بنیادی حق ہے لہذا ہم سنیما بنا کے دیں گے یہ تمہارا بنیادی حق ہے ہم تمہارے لیے رنڈی خانیاں بنائیں گے یہ تمہارا بنیادی حق ہے اس حق کو پورا کریں گے اس کا دعوی کرتی ہے افسوس کی بات یہ ہے ایک انسان بڑے اخلاص کے ساتھ وہ جو ہے اسلام آباد جانا چاہے اور بڑے اخلاص کے ساتھ وہ کراچی والے گاڑے میں بیٹھ جائے تو کیا اور وہ چل پڑے کراچی کی طرف تو کیا وہ اپنے اخلاص اور نکنیتی کی بنیاد کے اوپر اسلام آباد پہنچے گا جو جو اس کی منزل آگے بڑھتی جائے گی وہ اسلام آباد سے دور ہوتا چلا جائے گا اس لیے میرے محترم بھائی جمہوری راستے سے آج تک یہ دیکھا گیا کہ ایک ذرہ بھی اسلام کو فائدہ نہیں ہوا افسوس کی بات ہے کہ چند جزوی مفادات اور فوائد کے حصول کو سامنے رکھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس کے ذریعے سے اسلام کے منزل تک پہنچ جائیں گے خلافت کی منزل تک پہنچ جائیں گے آج ایم پی اے نے کسی کا کارڈ بنا دیا یا تھوڑا بہت جو ہے کسی کی گلی سیدھا کر دی کسی کے گلینٹر پڑوا دیا اب یہ پارٹیاں مذہبی پارٹیاں اس کو بہت اپنے لیے باعث فخر باز سمجھتی ہے. کہ شاید دیکھیں ہمیں کتنے فوائد ہے لیکن یاد رکھیے اسلام اور جمہوریت افسوس کی بات یہ کہ ہمارا ایک بڑا طبقہ بھی جمہوریت کی تعریف سے واقف نہیں ہے جمہوری کی بنیاد اور اس کی جو اس کی جو بنیادی افکار اور سوچ ہے جس کے اوپر پوری دینی جمہوریت کھڑا ہے اس سے اگر یہ واقف ہوتے تو کبھی بھی یہ دعویٰ نہ کرتے کہ ہم جمہوریت کے ذریعے سے اسلام کو لے آئیں گے اس لیے کہ جو جو جمہوریت مضبوط ہوتی جائے گی یہ اسلام کو کمزور کرتا چلا جائے گا جمہوریت بنی ہی اسلام کے بےخونی کے لیے جمہوریت کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ خلافت کے نظریات کو دنیا سے مٹائے جائے اسلام کے نظریات کو دنیا سے مٹایا جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس جمہوریت کے ذریعے سے آج دوبارہ وہ اسلام کو فائدہ مل جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر ایسی کوئی بصیرت جو آج کے لوگوں کو سمجھ آئی ہے تو چودہ سال اسلامی تاریخ کے اندر جو ہمارے اتنے بڑے بڑے سیاسی مفکرین گزرے ہیں مسلمانوں کے بڑے بڑے سیاست گزرے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی اور آج کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جمہوریت اور اسلام اسلام بنیادی طور پر انسان کا جو مقام طے کرتا ہے وہ بالکل دو متضاد چیزیں ہیں کہ اسلام انسان کی حقیقت اس کی عبدیت کا ہونا یہ طے کرتا ہے اور جمہوریت اس کی اللہ کی مکمل بغاوت یہ انسان کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے جمہوریت کے نزدیک انسان کی حقیقت اللہ کی مکمل طور پر بغاوت ہے شریعت کی بغاوت ہے قرآن و سنت کی بغاوت ہے انبیاء اور اسمانی تعلیمات کی بغاوت ہے جمہوریت کی بنیاد کیوں وہ اپنے نفس کا غلام ہے نفس کی تابے ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس جمہوری ذریعے سے اسلام کی طرف چلے جائے اور معاشرے کو اسلامی تعلیمات کا بنا سکے ہمیں ان باتوں کو سامنے رکھ کر چلنا چاہیے کہ اسلامی نظام جب آتا ہے وہ پورے معاشرے کو خیر کی طرف مائل کرتا ہے وہ پورے معاشرے کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے فضا کو بناتا ہے اور اس کے مقابلے کے اندر جب جمہوریت آتی ہے وہ حقوق کا نعرہ بلند کرتی ہے کہ انسانیت کے اس اس کو حقوق اور اس کا حق میں نے آپ کو بتا دیا کہ مغرب کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا حق اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے خواہش کا اظہار کر سکے خواہش کو پورا کر سکے یہ انسانیت کا بہت بڑا حق ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام جو معاشرے کا تزک نفس چاہتا ہے جو افراد کا تزک نفس چاہتا ہے وہ اس کے اندر جمہوری نظام کے اندر اس کا مکمل برعکس اس کا مکمل عکس ہے جمہوری نظام کے اندر اس انسان کے خواہشات کو اس کی بری خواہشات کو پروان چڑھانے کے لیے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں جبکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں اسلامی حکومت ہوگی وہاں ایسے ناجائز خواہشات اور اس کے لیے جو بننے والی فضا ہے اس کو دبایا جائے اور انسان کو خیر کی طرف اور خیر کے اوپر چلانے کے لیے جو ہے وہ موقع اور ماحول کو فراہم کیا جائے اس کے لیے فضا کو سازگار بنایا جائے لہذا میں الیکشن جو اس وقت پاکستان کے اندر الیکشن چل رہا ہے میں ان تمام وہ پارٹیاں یا وہ لوگ جو بڑے اخلاص کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے اسلام کو لے آئیں گے میں دس بستہ کرتا ہوں سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے ستر سال سے یہ محنت جاری ہے آج تک ایک فیصد اسلام کو فائدہ نہیں ہوا تو ایمانداری سے بتاؤ آئے روز پاکستان کے اندر اسلام کے خلاف قوانین پاس ہوتے جا رہے ہیں اسلام کا اسلام نام لینے والوں کی ناطے بندی کی جا رہی ہے اور اسلام کے لیے اپنی غیرت کے اظہار کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے زندگیوں سے محروم کیا جا رہا ہے ان حالات کے اندر کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا ستر سال سے وقت کا ذیا ہے اللہ کی قسم آج اس جمہوری راستوں سے جو تم کوشش کر رہے ہو یہ وقت بھی ضیا ہے یہ وسائل کا ضیا ہے یہ افراد بھی ضیاء ہے یہ صلاحیت کا ضیا ہے اللہ کی قسم اللہ تمہارے لیڈروں کو پکڑے گا ان سیاست دانوں کو پکڑے گا یوم النعیم انسان کی صلاحیتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا یہ صلاحیت یہ وسائل یہ افراد یہ وقت اگر انقلابی راستے سے شریعت کی بالادستی کے لیے لگتا آج آجی دنیا کے پر اسلام کا پرچم لہرارہ ہوتا آج پوری مشرق وسطہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی حکامات نافذ ہوتے شریعت نافذ ہوتی انسانیت سکونس کا سانس دیتی آج یہی وجہ ہے کہ ستر سالہ اس جدوجہد کے بعد بھی آج پوری دنیا کے انسان تڑپ رہے ہیں پاکستان کے عوام تڑپ رہی ہے عدل و انصاف کا فقدان ہے عدل و انصاف کا فقدان ہے اور حیا محفوظ نہیں ہے عزت محفوظ نہیں ہے انسان غیرت کی بات نہیں کر سکتا آزادی اور خود مختاری کی بات نہیں کر سکتا شریعت کی بالادستی کی بات نہیں کر سکتا ہم سوچے کہ پاکستان میں لال مسجد والوں کا کیا, کیا قصور تھا قصور یہی تھا کہ انہوں نے شرید کی آواز کو بلند کیا ستر سال جدوجہد سے آج یہ فائدہ ہوا کہ جو اسلامی نظام کی بات کرے ہاں، وہاں آپریشن کر کے شہید کر دیا جائے فاسف وموں کے ذریعے سے اور ان کلیوں کو جلا کر خاکستر کیا جائے قرآن کی کو نالیوں میں بہایا جائے مسجد کے مینار اور شعار اسلام کو گرا دیا جائے اور مٹا جائے اب ہوش کے ناخن لو اب ہوش کے ناخن لو ورنہ اللہ کی پکڑ بہت قریب آنے والی ہے اب بھی اگر تم نے آنکھیں نہیں کھولی یاد رکھو کہ تم دنیا کے تاریخ کے اندر سب سے زیادہ اللہ کے باغی شمار کیے جاؤ گے کہ تم اسلام اور اسلام اور کلمہ طیبہ کے دعوی کرنے والے ایک کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو اسلام کے لیے جس کے ذریعے سے کبھی بھی اسلام کو فائدہ نہیں ہو سکتا جو جو تم جمہوریت کے اندر بڑھتے چلے جاؤ گے اللہ کی قسم اس قدر ہی شاعر اللہ اور اسلامی نظام کے منزل سے دور ہوتے چلے جاؤ گے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقائق کو سمجھنے کی اور شریعت کی بالادستی کے لیے جو حقیقی منہج نبوت ہے قرآن و سنت کا منہج ہے اس کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے وا آخر الحمدللہ رب للہ